نمبر چار معاشی سے بچنے کا خاص اہتمام ذوالحجہ کا مہینہ حرمت والے چار مہینوں میں سے ایک ہے پس اس کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں ظلم اور گناہ سے بچنے کا خاص اہتمام کیا جائے جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے انعدت شہور اللہ حسن عاشع و شہر فی کتاب اللہ یوم اخلاق سماواتی ولا مِا عربعۃ حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم بے شک اللہ کے نزدیک مہینے گنتی میں بارہ ہیں اللہ کی کتاب لوہ محفوظ میں جس دن سے اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے ان میں سے چار مہینے ادب و حرمت والے ہیں یہی دین کا سیدھا راستہ ہے تو ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا تفسیر جلالین میں ہے فلا تغل و فی اشر الحرم الفسکم بل آصوی فعنحا فیح آؤم وزرم وکیل فل اشر کلحہ پس ان حرمت والے مہینوں میں اپنی جانوں پر گناہ کر کے ظلم نہ کرو کیونکہ ان چار مہینوں میں گناہ کا وبال اور بڑھ جاتا ہے اور ایک قول یہ ہے کہ تمام مہینوں میں گناہ کے ذریعے اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو